بسم الله الرحمن الرحيم سورة الرعد آية الشيء ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وإن ربك لذو مغفرة للناس نس مہم او این غب یہ کافر ضد اور استحضاء میں کہتے ہیں کہ ہم ایمان نہیں لاتے ہم پر جلدی عذاب لے آؤ حالانکہ پہلی امتوں پر عذاب کے واقعات ان کے سامنے ہیں ان پر بھی عذاب لانا کوئی مشکل نہیں مگر اللہ تعالیٰ لوگوں کے گناہ اور جرائم معاف فرمانے والے ہیں اللہ تعالیٰ کی یہی شانِ مغفرت عذاب کو روکے ہوئے ہے لیکن جب ظلم اور شرارتوں کا سلسلہ حد سے بڑھ جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا بھی ہے آیت ستائیس وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَاءُ تم کل ان شی ہدایت اسے ملتی ہے جو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے ہدایت برائے اہل عنابت ترجمہ اور کافر کہتے ہیں اس پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں اتری کہہ دیجئے اللہ جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے اسے اپنے تک پہنچنے کا راستہ دکھاتا ہے فی ام الذي اوحينا آ وهم يكفرون بالرحمن الُو رہ ارحی تو علی مت ترجمہ کہہ دیجئے وہی میرا رب ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں اسی پر میں نے بھروسہ کیا ہے اور اسی کی طرف میرا رجوع ہے وربي لا اله الا هو عليه توكلت واليه متب